ما کیا تم نے اس بیج کے بارے میں غور کیا ہے جسے تم بوتے ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے بعض احسانات کی یاد دلا کر انہیں اپنی وحدانیت کے اعتراف اور اپنی بندگی کی دعوت دی نیز باس بادل موت پر استدلال کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ تم زمین کو کاشت کے لیے تیار کر کے اس میں دانے تو چھینٹ دیتے ہو لیکن ان دانوں کو پودوں کی شکل میں تم اگاتے ہو یا ہم جواب ظاہر ہے کہ انہیں ہم اگاتے ہیں تو جس طرح ہم مردہ زمین میں بارش کے ذریعے جان ڈال دیتے ہیں اور بے جان دانوں سے لہلہاتے ہوئے پودے نکالتے ہیں اسی طرح ہم تمہیں بھی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے اور ان پودوں کو مختلف مراحل سے گزار کر ان میں موجود دانوں کو تمہاری غذا کا سامان بناتے ہیں اگر ہم چاہتے تو دانوں کے پختہ ہونے سے پہلے ہی انہیں خشک کر دیتے اور بھوس بنا کر اڑا دیتے اور پھر تم اپنی کوشش کے رائے گاہ جانے پر کف افسوس ملتے اور کہتے کہ ہم نے جو کچھ خرچ کیا تھا سب ضائع ہو گیا بلکہ کہتے کہ ہم تو اپنی روزی سے محروم ہو گئے ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے کچھ بھی نہ رہا یعنی تم اپنی بے بسی کا اظہار کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے کہ وہ ان دانوں کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ پختہ ہو کر غذا کے قابل بن جاتے ہیں اور انسان انہیں اپنے گھر میں لا کر اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے اس کی یہ مہربانی بندوں سے تقاضا کرتی ہے کہ اس کی وحدانیت کا اعتراف کریں اور صرف اسی کی بندگی کریں